میں نے سب دل <سؤال> اس دل سے۔ وہ نصرت صاحب بیٹھے ہیں اس سے ایک بات ان سے کیا ہے خیری القی کر لیمر لگی نہ ہوں مر لگی بہترین زمانہ میرا ہے اس کے بعد اس, اس کے بعد ان کی تشریح میں تشریح تو میں نے کر لی پھر میں نے سوچا کہ پہلے بہت تشریح کی وہ سلام میں لگ جائے پہلی تاہیے اور تکلیف ہو جاتی ایسے کریے ہم رات کرم نزید میں کرتے ہیں وہاں سے نہ ہو حدیث میں سننے کی کوشش کرتے ہیں وہاں سُنا ہو تو پھر کے اخبار نہیں بار کو تکلیف ہو جاتی اور یہ واقعہ سے یاد آ کہ ایک دفعہ ہمارے یہاں پر دوسرے سردوش میں ایک جماعت آئی ہوئی تھی اس میں ڈاکٹر نور احمد صاحب بھی تھے جو ملتان و سمجھاری ملتان کے پرنسپل رہیں دھیان کرنے لگا تو دھیان میں انہوں نے کہہ دیا جب تک دعوت کا کام تھا تو میں تکھی بری تھی جب دعوت کا کام چھوٹ گیا سب کو پیدا ہوئے سر اب میں سمان کرے تھے کے اپنے آپ کا آدمی کو کتنے سا سال عمر ہو ساری مختص کی لگتی ہے اور کے بارے میں یہ تو نقصان کی بات انتظار جات کو انتظار میں روزگار کمانا ہوگا سب کو بڑا کرتے ہم چل رہے ہیں بتا دیں گے بات کو بازی کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ بول رہے سارے سن رہے ہیں جہاں بھی جائیں گے انہوں نے بھی سنی ہوگی اس میں مخبال کو چلایا ہو ہے ساری دنیا بات پھیل جاتی ہے مغالطے پڑ جاتے ہیں تو مغالبے کو دور کرنا ضروری ہوتا ہے شام کو کھانے کی دعوت سے میں نے کسی میں کروں بات کروں گا میں نے کہا جی آپ لوگ بڑے خوش ہوں گے آپ کو ذرے میں بات سناؤں حضرت مولانت اللہ علیہ نے کسی فرمائی کی خیروں نے کرنی سنبل لگنے سنبل لگی لگنے جمعہ میرا ہے پھر اس کے بعد کا زمانہ جو ہے یہ کرنی کی تشکیل زما نے کی ہوئی ہے جمانہ اور سابق احترام کرنا ہے یہ ایک کارن ایسے کارن سو سال کو کہتے ہیں سے لے کر آ... اس میں ہے 10 نقوی میں آپ کا دنیا سے فرمانا ہے نا یہ بعد سے دس وضی میں آپ کا پردہ فرمانا ہے دس ڈگری سن اور آخری سادی جو ہے وہ کوئی چودہ سو آٹھ یا اپنی سن میں افات ہوئے ہیں ایک سو ایک سو ہیں وہ ایک سو آٹھ ڈگری تک جو زمانہ ہے حا دور کرنا مل سے بات کرو دور سے بات کروار کے اثر میں یہ تین امار کا سترہ ہے جن پر محنت ہوئی ہے حضور کا دور جو ہے اس میں زیادہ محنت جو ہے وہ ہوئی ہوئی ہے دعوت اور سال پر زیادہ محنت راہ اور کتاب ان دو مال پر زبر محنت ہوئی ہے اور ان دو امال کی محنت کے نتیجے میں اللہ کا بارک محمد کو چار خلاف میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اعمال اترے ہیں باقی نہیں ہوتے ہیں ان ساری جامع ہے کچھ باتوں گا تو موجودوں میں فرض ہے کچھ کا واضح ہے کچھ کا سنتے موقع ہے اور فرض واجب سنتے موقعہ تو ضروری دین ہے فرد واجب اور سن کو مقدہ ضروری دین سن کو مقدہ کو کسی ادھر کی وجہ سے ترک ہو گئی اس کی تدار نہیں ہے لیکن دائمی ترق سے جو کا پڑھنا بھی یہ صحیح بنایا ہے جس کا فرق نواز ہمیشہ ریپیوں فوجی نوجوانوں میں ہو گیا ساتھ سڑک پر کے بیٹھ جاتے ہیں موقعہ تو ضروری نہیں قبضہ رکھنا تو ہر دور میں یار یہ نہیں ہے کہ دور میں دعوت پر محنت ہوئی ہے اسپتال پر ہوئی ہے باقی امال پر نہیں ہوئی ہے سو امال پر محنت ہوئی ہے لیکن زیادہ محنت ان دو باتوں اس وقت عمر کی یہ عمل سنبھالنا اسی طرح سے ختم ہوا ہے یہ ساب کرام کا دور ہے جیسے جو صادین کا دور ہے قابین کے دور میں زیادہ محنت ہے وہ علم پر ہوئی کر نول جو ہے وہ دعوت کرن خالی جو ہے یہ علم علم پر محنت ہوئی جو زراعت کے سفر کی ہیں لوگوں نے امام بخاری الحمد للہ نے کہاں کہاں کے سفر کیے اور کہاں کہاں کے حدیث جمع ہوئی حدیث ہوئی اور کتابیں لکھیں گئیں دوسرے دور میں جو ہے تو یہ مہم محنت جو وہ علم پر ہوئی ہے اور علم کی محنت کرنے والے ہی جو ہے تو یہ نمائندہ طبقہ بنا ہے اسے آپ لوگ لاستے طبقہ بنا ہے انہیں دن کی قیادت حالت رہی ہے اور ان کی ایسی دن حیثیت رہی ہے کہ یہ لوگ بڑے بڑے بادشاہ ان کو نپیٹ ڈالنے کے عبداللہ کے مبارک رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے بغداد میں پشتی پھاوری ہوئی اعلان ہوا کہ ادھر سے عزیز پہ لے بڑی جگہ پر لوگوں کا ہجوم جمع ہوا انہوں نے درخت دیا درخت میں چھینک ماری اور چھینک بند رحمد للہ کا مجموعی رحمت اللہ کا اتنا زور کا ہنگامہ ہوا کہ محل میں گبرا گیا کہ شاید بغداد میں انقلاب ہوا اللہ تعالیٰ خیر خیریت ہے الحمد الحمدللہ کے جواب میں لوگوں نے بادشاہ کہہ رہی ہے کس کی بادشاہ کہہ رہی ہے یہ اللہ نے ایسی حیثیت نہ لوگ جس آدمی کے الحمدللہ کے جواب میں یار ہم کلّہ ہنگامہ پیدا کر دیتا ہو اور خلیفہ جو ہے وہ گھبرا جاتا ہو تو خلیفہ کو فیصلہ کرتے وقت پتہ اس کا خیال مقبول ہوگا میرے آگے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نہیں میں جس جی مملکت کا فیصلہ کر رہا ہوں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جہاں میں کوئی بھی پالیسی چلا رہا ہوں کوئی بھی قانون داخل کر رہا ہوں تو آگے لوگ ہیں صاحبہ کے آخر میں کچھ لکھے ہوئے ہیں کسی اس کا ہی، سے، کا ہے کہ ستر ہزار سے بیٹھنے والے جو آدمی لکھ رہے تھے ستر ہزار سے دواتیں تھی. اور آدمی کتنے ہوں گے اس وقت لوگوں نے اور اس میں ہی مطلب نہیں ہے علم پر محنت کی ہے تو اس میں ختم ہو گئی میں ساری باتیں چل رہی مہم محنت ہے علم پر یہ کیوں کہ اس دور میں ضرورت بھی علمی محنت کی تھی سمجھ میں جس وقت جس چیز کی ضرورت پیش آتی رہی ہے اسی پر افراد ہمت محنت کرتے رہے ہیں اسی کو آگے بڑھاتے رہے ہیں اور ہر دور میں کوئی چیز میں انسانوں کی سلاح کا ذریعہ بنتی رہی ہے اس میں مہم محنت محن علم پر ہوئی ہے لہذا یہ جو بڑے بڑے احمد وہ ہیں حدیث ہیں اور احمد مصحدین ہیں وہ اسی دور کے اور یہ علم پر جب محنت ہوئی علم کے محنت کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دعوت اور کتاب کی محنت کے نتیجے میں اللہ نے چار خلافتیں دی اور علم کی محنت کے نتیجے میں اللہ تبارک نے چار سکے دی کہ ہم مالکی پھر چاپی اور پکائے ہم لیے اس طرح دنیا کے ستاس فیصد مسلمان پھر ہم اور آٹھ فیس جو ہیں وہ فکا ہم پر کتنے ہو گئے پچہتر ہو گئے اور پندرہ فیس جو ہیں وہ فکا ہے کتنے ہو گئے دس سکھائے جو ہیں لال کو وصیل ہو گیا کن میل وصیل ہو گیا تو, تو, <تصفح> تو یورپ سے اس میں مطلب پوچھا ہوا تھا کہ یہاں جب رمضان میں اثراتی کی نماز پڑھی جاتی ہے تو यहां جب پڑھنا شروع ہو جاتا ہے یہاں سے نام تو کچھ لوگ لکڑوں میں شامل نہیں ہوتے پڑھ لیتے ہیں جیلر کو ثبوت دیتے ہیں یہاں پہ ان باتیں سمجھنے کے مطابق نہ اور یہ جو ہے تو ان نماز نہیں پڑھتے ہیں آپ نے پھر پڑھا عبد العبد اس کے حوالے کچھ جمع کیے کہ نہیں پانچ بتا دینا تھاونگ لکھ لینا وہ اس نے کہا کہ گرم کا سبوت ہے اب اچھی کمفرمی ہو ہے کیا حادی کی تشریح اور تشریح میں اختلاف کرنا مطلب کہ میں کہتا ہوں یہ زیادہ بہتر ہے آپ کہتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے اس کی گنجائش خود غریب میں تھوڑی ہوئی سیکھی ہوئی تھی صاب اکرام کو اور اکرام جو اشتہار کے درجے کھیلنے والے تھے وہ اپنی اپنی خوابیت کے مطابق تشریح کیا کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے ہوئے ان کے سروکار بھی عمل کرتے تھے لیکن ایک شادی کے سے بھی نہیں کہتے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں ایسے مخالف کر دیتے کبھی نہیں کہتے ام. عبداللہ بن مسید اللہ سے بہت بڑے درجے کے فصیح شادی ہیں ہمارا سکم تھیں یہ صوفہ کا فطہ ہے اور صوفہ کے مدرسہ ہے حضرت علی عمل کے بانی ہے اور اس کے جو نئے محتمل کے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ اور ان کے بعد ہے تو اسے متلا لیا گدی یہ تین پتر پڑھتے ہیں اور امیر محاور بھی اسی درجے کے ساتھی ہیں یہاں محبوب میں ایک پڑھتے ہیں یا تین پڑھتے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا ہیں وہ ایک کرتے ہیں ہماری کسی جگہ سیکھ جگہ انہوں نے کہا کہ بھائی وہ بھی مستحد ہیں اجہار کا درجہ ان کو بھی حاصل ہے کشتی آنکھ ان کو بھی حاصل ہے یہ تو ممبروں کی تحریر تھی ان کے بارے ہم قسم میں بہت بلند رہے ہیں اللہ کے احسان ہیں ہم پارکمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں اگر مولان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھنا اضرا کے ساتھ ہم نے رمضان میں گزارا بھی ہے مکہ مکرمہ مجھے جب وہ بکر پڑھ کے باقی چاہیے پڑھ کے بکروں کی تین کے آتے تھے یہ لوگ الگ ہو جاتے تھے اور مولانا نزریا صاحب اور چودیوں کے بڑے عالم تھے نظریہ دماغ سے جاتی دوستوں نے مولانا ملوڑی صاحب بھی ان لوگوں کا اسپایا کا تھا اور اسپائق ابھی مہارت کی کرموں کو پتا تھا کہ ہم کتنے پانی میں اور یہ کتنے پانی میں شام تک ایسے ہی ایسے نہیں کر دیتا ہے ان کو پیسے دیتا ہے روڈ ہونے ان کے لیے مکان اور ان کو اندازہ ہوتا تھا یہ ہم ہمیں لاد پڑھتے ہوئے کسی نے کہیں کہا نام رحیز بنداز صاحب کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں غلط کرتے ہیں محمد لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ ایک صورت حال ہے کہ دو تشریح میرے سامنے آ گئی اور اس میں سے ایک تشریح کو میرے دل نے مان لیا کہ یہ زدہ اچھی ہے یہ زد اچھی ہے اب میرے دل میں واجب ہے کہ مشکل کا بھی نہیں میں ایک دفعہ کیا یہ اسپتال میں ڈاکٹروں کا ایک تھا چھوٹا سا وہ بیس کمرہ والا اصلہ بھی بات نہیں وہ دلفا ختم ہو گیا چھوٹا سا حصلہ تھا جس میں مارے زمانے میں لوگ رہے چالیس ڈاکٹروں سے کل چالیس ہفجاب جا والے ہوتے تھے اور بیس کمرے ہوتے تھے اچھا اس میں ہم رہتے تھے تو اس کے قبلے کا رخ میں نے مت یہ کیا جی یہ بنا ہوا ہے ایک روخار آیا ہے جنور کو اور اس میں قبلہ تقریباً کوئی پچاس درجے تک آتا ہے اس کا فرق آتا ہے میں نے قبلہ متعین کرایا خرف کے مطابق اور نماز پڑھنے کسی بھی پابندی کرتے تھے خیر ہمارا وہاں سے وہ تبدیلی ہو گئی تو کافی عرصے کے بعد میں گیا وہاں پر وہاں نماز کھڑی تھی میں لوگوں کو دیکھا کہ قبلہ کسی پر کھڑے ہیں کہ جو درست نہیں اور فرق بھی جو ہے وہ ساڑھے بائیس ڈگری تک نہیں ہے تاکہ اس سا کے ساتھ معاف میں کھڑا ہوا پھر مجھے یاد آیا کہ درست نہیں ہے زیادہ ان کی گھر نماز ہوتی ہے تو ہوتی ہے میری گندگی پھر ہوتی ہے کھڑا ہوا انہوں نے نماز پڑھی میں نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد ہمارا واقعہ بہت شاہر تو میں نے کیا کہ آپ کے رقم تجرب کرایا تھا وہ رقمی پابندی تو ہم سیکھو میرے دل میں مان لیا کہ رضا ٹھیک ہے میرے دن واجب ہے کہ مجھے صاحب ہو گئی ہے پیچھے میری گزرا پر کھڑا ہو گیا تو واجب ہوتا ہے اور ایسی بات جس میں اختلافی گنجائش ہوتی ہو اس میں شریعت نے کہا ہی نہیں کہ ایک آدمی بزرگ آدمی کو کہے کہ میں ٹھیک کرتا ہوں تو غلط کرتے اہل عدیب تو ہے نا اہل عدیب سے یہ غلطی ہوتی ہے ساتھ عملی ہم بھی آزاد کے رفیع کرتے ہیں اور ہم جو ہے تو ہنسی ملکی نہیں کرتے ہیں مالکی بھی نہیں کرتے صاحب کرتے ہیں مالکی غلط ہم کرتے ہیں لیکن وہ کبھی کوئی ہم بھی ساتھی ہم بھی کوئی نہیں کہتا کہ ہم ٹھیک کرتے تم غلط کرتے کبھی وہ ہمیں نہیں کہتے کہ ہم ٹھیک کرتے ہیں تم غلط کرتے ہے لیکن ہماری تحقیقات ہماری بات نزدیک اس سے زیادہ ہے ٹھیک ہے ان کا سفر تھا سفر میں ان کی کیڈری ہوئی فیفا کی اسلام مسجد میں جس نے دخل تو اس کو نہیں کیا اس نے پوچھا تو ہم نے کہا کہ صاحب قبر کی کس وجہ سے ان کی قدر منزلت اور ان کے لحاظ کی وجہ سے میں نے نہیں کیا اور فقرا کہتے ہیں کہ ہوا یوں نہیں اس کہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ داخل ہوئے مامور ری روحانیت اس ماحول میں چھائی ہوئی تھی اس کا فیض ہوا تو اتنی ہی یہ پر چھائی رہی تک باہر کا اپنی سے وہاں پر گیا تو ان کے روح سے پرتم رہے اور کیا بات ہے یہ جو کر رہے تھے یہ بات مجھ کو چار سکے ملے اس کوئی دس بارہ کتنے سکے چلے ہیں بجلا صاحب دس تو مجھے یاد بارہ چودہ ہیں بارہ چودہ ایسے گزرے ہیں جو اشتہار کے مقام کے لوگ گزرے ہیں ان میں امام نقی کا مطلب علیہ ہیں اس وقت امام رفا محمد تھے اور خلیفہ منصور کے دور میں امام نقی کا پتہ نہیں امام لکی جی ہیں اور یہ چار یہ ہیں جن کے نام آ گئے امام نقی کے ساتھ ملائیں گے پانچ ہو گئے دبو زہری کو ملائیں چھ گئے ابن ابھی للہ سات ہو گئے اور جو تھے نام قبلیاٹ ہو گئے اور آ... یہ اوزائی آ... اے... اے اوزائی کا چلا ہے من گئے نو اچھا یہ اور ان کافی کا فکر فکر نہیں ہے اور کسی کو نہمیا جو ہیں یہ امام نہیں ہے اپنے تعلیہ کو آج فیصد حملوں میں سے بھی تین فیصد آج ہے سبھی کم ہے حملے سے کری آج اسے کم ہیں جو من تو وہ چلتے ہیں فرض پر فوجی حکومت حملی ہے نا سوجی یہاں کے لڈیز کے تین کلاکوں کا مسئلہ بیان کرتے ہیں کیا ایک طلاق کھول گیا تین طلاق نہیں ہوگی امام اٹینیا کے اس پر فقوڑ جاتے ہیں جو ہے تو سعودی سعودیوں کو جاتا ہے تین طلاقوں کا ہوتا ہے امام اٹھمیا میں وہیں نہیں ہے تو ہے تو حملوں میں سے بھی یادوں سے کم لوگ مانگ رہے ہیں بہت پائے گی بہت الگ الگ والے بندے بھی ہیں بہت گھر علم والے بھی ہیں لیکن جو اس کا مقام ہے وہ کافی اونچا ہے اور تفرادات بھی ہیں ان کے ناجی تفرادات ان باتوں کو کہتے ہیں کہ جو آدمی نے تو علم کی میں کی ہے جمہور نس کو نہیں مانا چاروں سے یہ ان کا جمہور کا, کا برطانیہ میں وہ لوگوں کے آگے گئے نا اور برد... جس کے پاس ہماری کھانے کی دعوت تھی تو وہ سب کا انچارج وہ تھا امیر وہ تھا ہم نے بیان کرنا تھا سب پر سارے ڈر رہے تھے کہ تب کیا ہوگا چلے گا اور نکاح ریم بھی کرتے ہیں اور امین بھی کرتے ہیں سے, سے اگر زور تھا ہمارے کرنے کے نہیں پڑتے دوری بات یہ اگر میں غور سے زمین کہا تو ہم گزرتے نہیں کو اللہ لگارا مارا ہو پھر وہ زمین گر جانی خیر میں نے کیا تو دھیان میں نے کھا کے تو سب کو کہتے ہیں جب تیرا نفس گنا کے جگبے سے بڑھت جائے تو اس کو کیسے جگہ پر ہے تو جب دھیان میرا ختم ہوا تو ان کا تھانما تھا ایکٹو لیڈر بن گیا وہ خبریں اٹھاؤں میں نے کہا مجھے لے گیا تھا بڑا سکتا ہے وہ تکلیف اٹھا رہی تھی لایا من جاتے ہوتی لایا دکھ سرے جو ہمارے پاس نہیں زور سے ہاتھوں کو اتنی تو انسان نہیں ہے نا کہ انسان تو اس پر جو جذبات گزرتے ہیں باتوں میں جو والے ہاتھ گزرتے ہیں انسان تو سمجھا ہوا ہے خیر جی یہ اس پر تبصرہ لکھیں گے اور اس میں ایسے کہ محنت اللہ نے فرمایا کہ دوسرے دور میں علم پر محنت ہوئی علم کے نتیجے میں ایلم کی محنت کے لیے چار فکار ملے ہیں اور یہ آپ میں سے کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ فکا حدیث کے مدبونے سے پہلے فکا متبن ہوا فکا حدیث کے مدون سے پہلے مدون ہوا اس کی امام بخاری جو ہیں امام بخاری امام عبصا رحمۃ اللہ کے شاگرد امام محمد کے شاگرد تھے امام بخاری امام محبت کے شاگرد کے شاگرد اور وہ بات ان چیزیں مدن ہوئی ہیں کیونکہ پہلے دور میں اس پر ضرور اس بار کی تھی کہ ان مسائل کو جلدی بیان کیا جائے تاکہ عمل کرنے لوگوں کو تکلیف نہ ہو سوال پہ دو رہا ابھی آج کل ایسا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو چالو کتابیں ہیں چالو کتابوں میں نہیں ہوتے اس کو جو ہے تو ان کتابوں کے اس فلموں کی روشنی میں اس پر فیصلہ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے ہمارے سب سے باتیں پیشہ ان لوگوں نے آ کے مسئلہ پوچھا ہے ایک ہاتھ تک تو مطالعہ ہمیں یاد اس کو مسئلہ میں بتا دیتا ہوں آگے مسئلہ مشکل ہوتا ہے اور بعض پکڑے پکڑے مکی صاحبان کے پاس میں بھیجتے ہیں ان تین دن لگتے ہیں so, so, اس کی ضرورت کیا مت پڑتی رہے گی دوسرا دور علم کا ہے علم کی محنت ہوئی علم کی محنت میں امر کو جیسے کہ چار سلسلہ ملے سرسمبل ایرن نے ہم تیسرا دور جو ہے ذکر کی محنت کا ہے ارن کی محنت کا جتنی ضرورت تھی وہ مکمل ہو گئی وہ کہا کہ مکاتے فکر وجود میں آ گئے حادث کی کتابیں لکھ کی گئیں اور یہ محنت جو تھی امت کی وہ آج بھی ضرورت مکمل ہو گئی اب تیسرا دور یہ صوفیہ کا دور ہے صوفیہ کے دور میں ذکر پر محنت ہوئی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی محنتیں نہیں ہوئی باقی محنتیں ساتھ چل رہی تھی مہان محنت جو ہے وہ ذکر پر. ذکر پر ہوئی ہے اور اس کی, اس کی سے اللہ تبارہ تعالیٰ نے عمر کو چار تلاشیں دی ہیں اس لیے ہمارے علاقوں میں ایک آر سر سے چل رہے ہیں. پانچ لاکھ سر سے چل رہا ایک برویہ اور اس طرف کے علاقوں میں شاذیا ارب علاقوں میں ہے اس دور میں بڑی بڑی ہیں اللہ تبارک وعالیٰ نے صوفیہ کو دی ہیں اور ذکر کی محنت کرنے والوں محمد کی قیادت کی ہے محمد کی جو ہے وہ او قیادت اور لیڈرشپن کے ہاتھ میں تھی اور بڑے بڑے بادشاہوں کو نوکیلن ڈالی نام ازرح اللہ علیہ کے بیان میں ایک لاکھ آدمی کی آبادی کو جو ایک بیان انہوں نے کیا محمد اللہ کو بیان کیا سب راج میں نے ہماری چیخ کرے گا ان سے پھٹے اور موت ہاں ہوئی ایسے ہوتی ہے سب راج بھی ہو کے گنادے ہوتے ہیں ایسا بیان تھا اس میں دور میں اللہ تبارک بلے ان لوگوں سے کام لیا عمر کو سنبھالنے کا اور ذکر سے محنت ہوئی الحمد للہ رحمۃ اللہ فرماتا تھا کہ میں تھا کہ یہ تشریح رکھیں اور قسم کی وہ تو کہتے ہیں کہ امام عبد شیرامی کی کتاب امام عبد الحاب شیرانی یہی تشریح کی تو مجھے پڑھی فلی ہوئی اور دل خوش ہوا کہ میں اس کو نہیں کر کہ یہ بات مت میں دین کے سارے شعبے ہر وقت کم بیس کسمندیاں موجود رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور دعوت کچھ کھڑے ہو کر میرے تو پڑھا دی تقریروں کو نہیں کہتے ہیں دین کی ساری پھیلانے کی کوشش ہیں وہ دعوت ہے نا کوئی بیل کا حاصل کر رہا ہے تو باتر لکھا ہووت دے رہا اور جو آدمی میرے دفتر ہے وہ جیسے ان کے کھلاؤ کی دعوت دے رہا ہے جو آدمی کتاب لکھ رہا ہے وہ جو ہے تو بیٹھ کر لکھ کر احاد کا دعوت اللہ کو خریدا مکمل کر رہا ہے کتاب پہنچ گیا ہے آدمی کو آدمیوں کو بیٹھ کر پڑھتا ہے اس کو میں تقریباً اس نے ایک گھنٹہ سنی ہوئی سنی گیا تھا کہ آدھا گھنٹہ کتاب کو پڑھ کے کھل رہا تھا سر میرے نہیں سارے شعبے ہیں دعوت اللہ کے جن کو پھر دعوت کہ جین کا کھلا اللہ کے جن کو مدرسہ ہی پھیلا رہا ہے جن کو خنکاری پھیلا رہی ہے جن کو تضوری پھیلا رہے ہیں جن کو جو ہے تو کتابیں لکھ کر اخبار کھایا کر کے چلا کھایا کر دل پھیلا رہا ہے سارے مسلم طریقے ہیں سب کو حضور کیا ہوا سب کے بارے میں برکت کی دعائیں سب کے بارے میں روایات تو اس طریقے سے یہ اس اسمت پر ادوار گزرے آخر مسئلہ فرماتے تھے کہ اب ایسا دور آ گیا تو ساری محنتیں ناپید ہو گئی ساری محنتیں بھی ناپید ہو گئی اور طلب کا بھی خاتمہ ہوگا آدمی کے اندر طلب ہی نہیں یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے مبارک پڑ لی ہم نے تلاوت کر لی بس مجھے سب خوشی کی ضرورت نہیں کہا کرتا ہوں کچھ لاس لگو تم کو ہاتھ لگانے کو نہیں دیکھتے ایک دفعہ ہماری ایک بات کی بھی, بھی ایک جواب ہے اس میں کافی پیسہ چالیج کر رہے ہیں مالے کا خان تھا وہ مسجد میں آیا بار نماز پڑھنے اس نے کہا اس خان لگا دیا خبر ہوتا وہ ایک تھا کہ مہاراجہ بڑا اس نے کہا تو آیا مانتا مجھ سے کیا مانگتے ہو نماز پڑھنے کو میں آیا وہ زکات میں دیتا ہوں حج کا میں نے داخلہ کیا ہوا نور مانا سو کا ڈر کو مجھ سے کیا مانگتے ہو تو سا تین منٹ اس کے کچھ نہیں نماز پڑھنے دو نماز نے پڑھ لی نماز پڑھنے کے بعد گھر چلے ہمارے مکان بنا رہا تھا آپ مکان بنا رہے ہیں تو بڑی تکلیف ہے سیمنٹ بھی آج مہنگا ہے سارا لانا شروع کیا مزدوروں کا یہ حال ہے یہ تکلیف ہے یہ تکلیف نہیں. تکلیف ضرور ہوتی آدمی کو آبادی کرنا ہے خاندان میں بلاد ہے اور موقع مل جائے گا ہاں جی خان آدمی کیا ہے مائیں پلاتا ہے خوش ہو جاتے مما سچا ہے کھپا نہیں ہو سکتا اگر اسی بیچ بہت بدبدار نہ ہوگی سر کوئی ماتا ملمانوں کی جی پکڑی گزارو نکمبر سے نستا ملمانوں اکتوبر تیرے مہمان مر گیا تو خیر پھر جو ہے تو اس کو تھوڑی سی کارگزاری سنائی تھی ماتوں کو بہت اچھا کام کر رہے ہیں کچھ وقت آپ کو پتا آپ تو بہت مصروف ہوتے ہیں ہم ہمیں اس بات کو پتہ ہے کہ آپ بڑے مصروف ہوتے اگر فرق آپ گھر وقت ہوتے تو اس دماغ پہ دھیان نہیں کریں تو بہت کیا کر رہے تھے جی ہاں وہ فرماتے تھے کہ طلب بھی ختم میں بھی ختم ساری اور طلب بھی ختم مشکل بات یہ ہے تلب کا ہاتھ میں لیکن میرے بھائی اگر تیرا نفس گناہوں کے جذبے سے بڑک رہا ہے اور تیرے کابل نہیں آتے کیوں کہ ایک مہینہ دو مہینہ تیرہ پابندی کر نئے ایک ماحول سے نیک مجھے جانے کی پابندی کریں ٹھیک ہے اور سوچا ہے کہ ایجنسی یاد خود بخود بج گئے تھے وہ نہیں بولتے ٹھیک ہے ماحول اس کے لیے اختیار کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے ماحول اختیار کرنا ہوتا ہے اور ماحول کو چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے جو بات ہوتی ہے اس کو حاصل جاتی ہے اور دیکھیں نا ایک رسی پر آپ لوگوں نے اس سرکس میں دیکھی ہے میں ایک رسی پر بھی چلتا ہے دیکھیے رسی بھی بھی چلتا ہے کیسے چلتے اور میں سے پہلے اس نے دیکھا ہے چلتے آج کل ڈال دیا کہ میرے چل رہا ہے میں نہیں چل رہا تھا ماحول میں بھی آیا تو میں بات حاصل ہو گئی میری پہلے نہ پیشن آئی میں اور جاب میں نے اندر کیا ان کو اندر کر دیجیے میں جو اندر ہوا آدمی پڑا ہوا ہے میز پر مزدور کسان کے ان دونوں ہنگامے تھے مجھے مریض کا بھی نام یاد ہے پارٹی کو لگی ہوں پارٹیگول فروخت اور میں نے دیکھا میرا سر کھڑا اور مجھے اندازہ میں تو دور کر رہا ہوں نے بار بار وہ سمانے باہر آ کر میں بینک پر لیک پیروں کو دریا پیڑیوں کو لایا جلایا نہ خیر دو دن گزرے کھڑا کیا مجھے اپنے ساتھ چاقو مارا نا ایک رنگ جو کٹھی تو اسے خون کی داڑھی چھک ہو گئی میں پکڑا بند کر دیا دو تین مہینے کے سوبت میں رہے میں خیال ہوں گا کوئی ایسے ہی نہیں آ رہا خلا میں آدمی کرتے ہیں نا آپ بیماری پر آدمی کرتے ماحول ماحول میں آدمی رہتا ہے کرتا ہے اس کو اس کو اخلاق ہو جاتا ہے اس کی ترجیح شروع کر سکتا ہے ایسے ہی یہ روحانی کلا کا ہے کہ اس کو چیز نہیں ہے اس کو ماحول میں آنا ہوتا ہے اور خود سے مجھے یہ غزل صاحب شاہج الرحمۃ اللہ, رحمت اللہ نے کئی باتیں ایسی ہیں بیان کی ہیں جو چودہ سال ہے پہلے سب نے بیان کیے ہیں اور ان کی کتاب ہے نا حضرت اللہ بال کا تو حضر اللہ بال وہ کہیں گی کہ میں نے کیا پہلے کوئی نہیں کر سکا حضرت اللہ بالغا تو آیت نہ وہاں سے لیا انہوں نے, نے تصدیق ہوں گے یا ہاں؟ پہلے کوئی بزرگ دعویٰ نہیں کرتے کہ میں نے بیان کیے پہلے کسی نے نہیں کیے یا بزرگ نے بیان کیے میں نے بیان کی دعویٰ کرا بات کے اندر یاد بہ حال ہے پڑھنے اور یاد ہے لگ حق, حق ہے تو حالت مندر کی اس کی طلب عال نہیں اور اس طرح نہیں ہے تو پھر حق نہیں ہے وہ ایسے تو نہیں جی اصل میں اس طرح ہے صحیح لیکن میں جس وقت سر حکومت کی جنگزادی میں چند آدمیوں کو خریدا گیا ہے اس اختلاف کو چلانے کے لیے اس اختلاف کو چلانے کے لیے سروسمند جنگزادی میں خریدا گیا کیونکہ دو کام ان کو کرنے ضروری تھے ایک جو ایک ہو جہاد کا رد کرنا اس کے لیے انہوں نے قادیانوں کی مضبوط کو چلایا دوسرا تھا کہ جہادیوں کو ختم کرنا پہلے ان کا فیصلہ یہ تھا جس وقت پچھلے ان کو موجود نے حمد اللہ کو گرفتار کر لیا موراس مکیند اللہ جی چھاپے مار رہے تھے اور راجین ادولہ محمود لکی رحمد اللہ جی چھاپے شاپ مار رہے تھے پہلے ان کا فیصلہ تھا کہ ان سب کو ختم کریں اور سختی سے نپٹ کر ان کو کرش کر کے ان کا خاتمہ کریں گے پھر اس طرح ہوا کہ اللہ پاک کی, کی قدرت تو سب پر غالب ہے اللہ پاک نے ایسی ترتیب چلائی کہ اس کا یہ فیصلہ ان کو بدل گیا کہ ان کی تاریخ کو ہم نے قسم کیا ہے لہٰذا ان کو آپ قتل کریں گے تو یہ تاریخ پھر اوپرنے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا جا یا ان کے اندر بہت ساخت نقل پیدا ہو جائے گی جا اس کی ان کو اب فوٹو باہر آئے ان کا بندوبست کرنا چاہیے ان کے بندوبست ان پر کبر کا فتوا لگوایا کبر کا فتو لگوایا اس کے لیے باقاعدہ دو آدمی کا نام ہے کہ چالیس روپئے تناخاس کی مواد ہے کہ اور نوبے رامپور ان کو ادائیگی کرتا اور یہ وہ زمانہ ہے جبکہ سونا جو ہے یہ بیس روپئے تولا ہوگا پچاس روپئے اچھا خاصا معقول مشاعرہ معقول تم خاص نہیں آج کم کے ہاتھ سے پچاس ہزار ساٹھ ہزار روپئے ذرا ہو گیا نہیں لیکن اس میں قدیلی کی نبوت تو کچھ نہ کچھ چل پڑی یہ جو ترسیم بنگری چلائی تھی اس کا خیال تھا کہ ان پر کفر کا فتوا لگائیں ان پر کفر کا فتو لگائیں وہ اس کی سزا گرم ہوگی اور آپس میں اسے کاٹیں گے ہم آرام ہو گئے لیکن اس میں تھوڑے نہ سمجھ لوگوں نے رجمل کیا ہے علماء زبان نے رد نہیں کیا اس لیے جو پہلا اس ستاہ جو بند میں آیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ لمائے زوبند پر کفر کا فتو لگاتے ہیں آپ لوگوں سے ان کے بارے میں کیا رہا ہے تو بندر کے بات اچھی ہوئی ہے ان نے کہا اگر یہ کسی مفاد کے ٹیکس انہوں نے کیا ہے تو اللہ کرم کو ڈائر دو اور غلط فہمی کیا ہوا ہے ان کو غلط فہمی ہمارے پاس آ کے دور کرنی چاہیے ہماری طرف سے ہمارا مال بار ہمارا کوئی خبر نہیں اس طرح تجایہ کہ سدا گرم نہیں تھوڑی سی سدا گرم میں کم جگہ پر ہوئی ہے تو میں لوگوں نے کیا اس کو اس میں ایک عجیب بات تھی کہ اس نے مقدمہ چلا دیا یہ کسی انگریز کی عدالت کا فیصلہ ہے اس نے بلایا تو بندی بردریوں کو بلایا بردریوں نے کہا کہ یہ کافر ہے انہوں نے جو بندیوں کو کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو مسلمان کو کافر کہا تھا وہ کافر نہیں ہو جاتا انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے جو آج مسلمان کو مسلمان سمجھتے ہوئے کافر کہا وہ کافر ہوتا ہے یہ اپنے دوستیوں پھر لگی تاریخ پھر بعد میں دوسرا راؤنڈ جو ہوا ہے دوسرے راؤنڈ میں پھر ایک تاریخ شروع ہے سات کی تاریخ شروع نہیں ہے وہاں پر لوگ کہتے ہیں یہ مولانا جنرل صاحب ہم چلا لے کے ان تاریخ نہیں ہے ان تاریخ نہیں ہے یہ باولپور کے نریلک ماسٹر صاحب ہیں ان کی انہوں نے وہ کام شروع کر دیا اس سے خدا گرم ہوئی تو وہ جو ایجنٹ ہیں ایجنٹوں کے علاوہ خوف کے حساب سے لوگ بریلی مسجد میں شامل ہوگا. اگر گے اگرچہ بڑے شریر کے اداد و شمار بھی شامل کریں تو یہ بڑے شریر کا تیس فیصد ہی بنتے ہوں گے وزرا صاحب نے کہیں کسی آتے ہیں تیس فیصد بنتے ہوں گے انتیس فیصد میں سے بھی کوئی وہ سات آٹھ فیصد جو ہیں پانچ فیصد اجنٹ ہیں اور پچیس فیصد جو ہیں وہ غلط تھے ستار ہیں جو کہ یہ جو لوگوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا یہ مشکل ہیں یہ بتنی ہیں یہ محدود ہیں یہ ایسے ہیں تو سے گرم ہو کر ان مجھے یاد ہے ہمارے جو لڑکی والے ہیں نا لکھو تھے لڑے سن انیس سو ستاسٹھ میں آج سے اکتالیس سال پہلے شمار گئے میں اس میں اس وقت والد صاحب کے والد صاحب آج گل صاحب نے وہ بردی نہیں تھے اور نہ تک نہیں ہے یہ بات نہیں آئی اس وجہ سے یہ ہوئی ہے کہ وہاں رضا خان اور امبار گل اور جی فیصلہ بڑے بڑے کاروباری تھے بڑے بڑے بزرگ تھے ٹکراؤ رہا ہے وہ بھی ہماری طرح بھی ہمارے طرح ناڑی ہوتے میری طرح تو کہہ رہے تھے گیزر اللہ ری کے بات ہے کہ تم جی رو چاہتا سو کردان کھول کے خاتمے تو کسی, کے کسی کے بارے میں ایسے دھیان دکھانے کو تکلیف ہوتی ہے دونوں طرف سے کوتائیاں ہوں خلاف گرم ہوں جائے تو ورنہ یہ اس طرح فیل نہیں ہے اور عمر فلم میں علم کی کمی ہو گئی علم کی گہرائی نہیں ہے اور اس طرح نہ رہی بات سلاخت میں بھی احتیاط میں رہی یہ لوگ میز کرامتے ہیں اور میز غلب حال کی کئی ہی باتیں ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں سب پڑھا فضل طبقے کی سلاج ہے تو وہ دن کی محنت کران سے دن کی محنت ہے سرفرنا کیونکہ میں نے سارے کی صوبہ دن کو دھیان کی آپ گئے صبح جو ہے دن کی باتوں کو دھیان کرنے کا مسئلے میں جو ہے سال صبح کو ہے تو اپنے ہاتھ مجرس میں دن کی گہری باتوں کو سکھانے کا تھا اول کرتا لوگ پڑنے پڑ جائے کتاب کے لیے نکلنا ہوتا تھا ساری باتیں قبول ترین کٹال ہوا ہے اب اس وقت تو افغانستان پر بہت اشمدی کے حال میں تھا کئی لوگ آگے بڑھ کر ساتھ جاتے اور وہاں کے لمحہ کھڑے نہ ہوتے تھے اس وقت سارا کفر کفر ہوتا اس میں کئی ایسے لوگ تھے کہ جو بالکل لا بالی جلدی کے حال کو پہنچے ہوئے ہیں وہ زیادہ کے ساتھ گئے پچھلا بدلی ہمارے پاس ہماری تجربہ نہیں ہو سکا بیماروں کو نکالے تو ہو سکا ان کے ساتھ گئے مہینے میں زندگی بدلی ہے اور میں آگے جہاز دیکھیے ہم کیا کہیں کہ ہم ٹھیک کر لیں گے جی غلط کر لیں ایسی بات مطلب یہاں پر یہ جب رانی آئے ہیں نا تو مار سکی وہ لگ رہا ہے بڑے آپس میں مار کے ہوتے تھے جہاز ضروری ہے یہ کہتے ہیں کہ کبلی دے رہی ہے اور تم ایسے کر رہے ہو بکر گیا کر رہے ہو ایک دفعہ آفغانی تھی ہاں جی اور مختلف شعبوں میں جو الگ کرے کہ لیے میں جماعت کو لے کر گیا ملاقاتیں کرانے کے لیے تو ان بیٹھے نے خوب باتیں آپ جہاد نہیں سکتے آپ نہیں سکتے ہیں پرانا بولیے آپ کو ساری گیا جہاد اس نے چھوڑ دیا خوب باتیں میں نے دل ان کو باتیں سنا دو تاکہ ان کا دل نہیں ڈر ٹھنڈا ہو گیا میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے اللہ کے دین کے لیے ذرا کیے اور یہ بہت ضروری بات بہت بڑا عمل اس پر آپ کو اتنا اتنا خواب ہو رہا ہے پھر مزید یہ کہ آپ اللہ کے دین کے لیے یاد کر رہے ہیں پھر آپ کو بھی مزید خواب ہو رہا ہم یاد کر رہے ہیں ہم تو اپنے آپ کو گناہ ہم نہیں چلا کہ آپ کو اپنے آپ میں کتا اور نام کا ایک جاری نہ تو جو آپ چاہے لوگ جہار میں جا رہے ہیں تو بہت ضروری بات ہے دینا چاہیے ان کو کیوں نہ جا رہے ہو ہمارے ساتھ جماعت نہ کریں ان کو کا بن جائے گا یہ بھی کرنا ezan bulayın bütün la ilahe illallah la ilahe la ilahe illallah ya allah illallah ta'ala illallah ta'ala illallah la ilahe illallah ya allah La ilaha illallah Ya Allah, hablillah,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 et de <speaking in foreign> La <language> ilaha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 الله قلنا الله قلنا قلنا قلنا قلنا قلنا قلنا قلنا قلنا قلنا